جسل رحمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جو آدمی اپنے مال کی جکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے اگر کوئی اس نے نام پر غلطی سے کچھ جھوٹ کی اویز کچھ غلط چیز کی اویز ہو گئی ہو اللہ رب العزت زکات کی برکت سے مال کے اندر ہونے والی مناسبوں کو واقف کر کے مال کو پاک کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی زا میں زکات کو ہرا کرتا ہے اللہ زکات کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ کر رہا ہوگا یاد رکھو جو شخص اپنے مال کی پوری نکات نکالتا ہے اس کے مال میں کمی باتیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت اس زکات کی برکت سے مال کے اندر اضافہ کروا دیتا اور یہ بات پرانے مزید کے اندر بھی رب رسول جلال نے ارشاد کی ہے اچھائی پالو یا ادب ال پک ریام راشا ایلو یاد رکھو شیتان تمہیں کہتا ہے اپنے مالو کو حرض نہ کرو اس لیے کہ جب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا ظاہری بات ہے کہ اگر سو روپئے دیتے ڈھائی روپے نکالے گئے تو مال کے اوپر بڑی ہو جاتی ڈھائی روپے کم ہو جاتے ہیں لیکن رب کا ان سے کیا ہو یا اللہ کو موقف سے اثر مل ہوگا اور مسلمانوں اللہ پر یقین رکھو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 تمہارے گروہوں کو رواف کر کے تمہیں جہنم سے بچا کے جدہ پور کے بعد ادا جتنی عظیم بات رب ردع کائنات میں اپنے کلام وزیر میں کی ہے اور اس سے ایک مسلمان کے یقین کے اندر اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے بال سے بال میں کمی نہیں آتی بن اس کا اضافہ ہوتا اور اللہ رب العزت نے یہ اپنی طور پر مسلمانوں کو اس پر عمل کیا ثابت کیا کہ جو مسلمان لگا دیتا ہے اللہ اس کو بڑے نقصان ہوتے محسوس کرتا اس لیے خدا کے بندو یہ سمجھو کہ ہزت انسان اپنی جموز اپنی محنت اپنی کوششوں کا بج اپنی تبد اپنی تبرتا سے آپس نہیں کرتا بلکہ ہدت آسمان والے کی رحمت سے ملتا قرآن میرپنے کہا ہے وہ پھر سب وہاں تو مضوط یاد رکھو زمین کے اندر دکان کے اندر کارخانے کے اندر فیکٹری کے اندر اور باغات کے اندر رزق نہیں ہے رلس کو آپ سوچتے جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے عطا اور اگر اللہ کے حکم کی امیر میں پھر عامی اللہ کے لیے ہوئے کہ کرے تو اللہ عثمان نے کبھی کبھی ہونے دیتا کبھی بھی ایمانداری کے ساتھ دیاتداری کے ساتھ نیکی کے پاس زکات دینے والے کے مال میں ہر دیکھ دور کبھی کبھی آنے دیتا اور جس میں زکات ہرا اس کا مال پلیز ہے اس کا مال لگت ہے ایسے مال کے اندر کبھی رم کی طرف سے برکت ہو سکتی نہیں اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھیے کہ زکات کس پر واجب ہے ہر وہ ووٹک جس کے پاس مارے نصاب موجود ہو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 نبی محکر علیہ نے اس طرح نے اس کی طرف دیکھا فرمایا تو ان زیورات کی زکاب دیتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول اس کی زکا دی نہیں دیتی فرمایا آئی اصول روسی انتل مسی آئی مگر کی ساحنی نہیں لو کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ان سونے کے زیورات کی بجائے اللہ ان کی بجائے تیری بیٹی کو آنکھ کے زیبر پہلا ہے نے کہا اللہ کے رکھوں میں بالکل نہیں کہہ سکتے ہمارے یہاں پھر اس کی زکات نکالو کہ زکات کی ادائیگی سے اللہ مال کو پاک کر دیتا اور انسان کو جہنم سے محفوظ کر لیتا اس لیے زیورات کا نہیں لگاتے زیورات کا بعض لوگ مطلب پوچھتے کیا تیری ہمارے پاس زیبر ہے لیکن پیسے کوئی نہیں ہے ہم اپن زیبر سے اس طرح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 ایک سال ان پہ گزر گیا اس نے کسی کا قرضہ آپ وہ قرضہ اگر کسی نے دو ہزار روپئے اور قرضہ چار ہزار روپے ایسے آدمی پر سکا کسی پر ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ایک ملین روپیہ ہے اور اس کے قرض بھی ڈیڑھ ملین دینا ہے پندرہ لاکھ روپیہ دینا ہے ایسے آدمی پر بھی سکا لیکن اگر ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ایک ملین روپیہ ہے اور اس نے نو لاکھ قرضہ لینا ہے ایسے آدمی کو ایک لاکھ روپئے کا زکات اب سوال یہ ہے کہ مال تجارت اس پر بھی زکات ہے کہ نہیں سارے مال تجارت پر زکات چاہے وہ زکات کا مال چاہے وہ تجارت کا مال زمین کی شکل ہو چاہے کرنسی نوٹوں کی صورت میں ہو چاہے بوٹوں کی صورت میں چاہے کپڑے کی صورت میں چاہے اور کسی مال کی صورت اب کہ اگر کوئی شخص پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے ایسے آدمی کو پراپرٹی پر بھی زکات ادا کرنی فرض ہے زکات کس چیز پر نہیں ہے اپنے رہائشی مکان یا دوسرے جو اس سے جائیداد بنا رکھی ہو اس سے زکات اسی طرح فیکٹری اس کی مشینری کے اوپر زکاب اسی طرح نیلے اور موتیوں کے اوپر زبات کیوں ہے اس لیے کہ ہیرے کی کوئی قیمت مارکیٹ میں لینے وقت کی قیمت ہوتی ہے دیتے وقت اس کی کوئی قیمت ہاں اگر کوئی شخص ہیرو کا کاروبار کرتا ہے یا جواہرات کا کاروبار کرتا ہے ایسے آدمی کو مارے ساروں کی طرح ان پر زکات ادا کرنا واضح مشینری پر کوئی زکات نہیں لیکن جو اس کی پروڈکشن ہوگی اس سے جکات ہے اسی طرح زری زمین پہ کوئی زکات نہیں لیکن جو اس کی تعداد اگر زمین بارانی ہے اس उस پر اجر اور اگر شاہی زمین ہے اس پر رس سے اثر یعنی بیس میں ایک بڑا بیس اور اگر زمین آسمانی پانی سے پلائی جاتی ہے اور رس کی کاشت جاتی ہے اس پر ایک بڑا دست زندے کا دمتنی اس میں سے ایک بڑا دست جو ہے وہ اللہ کی آمود سے نکالنے کاف کے لیے ہاؤن ہول کی شک ہے اولا ہول کا واحدہ یہ ہے کہ ایک سال اس پر گزر جائے ایک سال سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی سے ایک مہینہ مقرر کرے مطلب ہمارے یہاں رواج ہے دیندار لوگ رمضان مبارک کے مہینے اپنے راجوں کو ناراض نکالتے ہیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مبارک اور عبادت کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا ہے اور نقلی عبادت فرضوں کا سواب ملتا اس لیے لوگ امور تین دار لوگ رمضان مبارک میں زکات نکالتے ہیں زکات کے لیے ایک مہینہ مقرر کر لینا چاہیے اس مہینے تک جتنی آمدن ہو اور جتنا روپیہ کوئی ساتھ موجود ہو اس پر زکات ہیں اب اگر یہ کہے آدمی کہ جی مجھے بارہویں مہینے میں یا گیارہویں مہینے میں آیا, کچھ بس میں نہیں مل आ रहा گانے نہیں مل جائے کچھ آس میں نہیں مل رہا ہے اس لیے اس کو ابھی شار نہیں ان کو کبھی سال نہیں گزرا ان کو اصل رقم میں شامل کریں گے شامل کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہر رقم کو الگ الگ کرے تو کبھی بھی हो و کتاب ہو سکتا ایک مہینے कर کرنا چاہیں اس مہینے تک جتنا روپیہ کتنا پروایا جتنا اور موجود ہو ایک ایک چیز جن کر اس کو آپ کی آخر زبان ایک بات یاد رکھنی چاہیے بعض لوگ ذکاوٹ نکالتے ہوئے اللہ کو جلدی مارنے کی کوشش کرتے کیا مطلب مال ہے ایک لاکھ روپے کا کہتے ہیں کہ پچاس ہزار کا شمار کر لو یاد رکھو اس طرح کے شوق کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بندے ہی کو اور کیا پتا ہے کہ تم ایک لاکھ روپے کے مال کو پچاس ہزار کا شمار کرو اللہ اس کو پچاس ہزار ہی دے اس لیے جو صحیح مارکیٹ کی قیمت ہو اس کے مطابق بار کی قیمت ملی ہے اور اس کے مطابق اپنی زکات کی ادائیگی کرنی چاہیے یہ مسئلہ ہے زکات کی ادائیگی کا اس حساب سے آرمی اپنی ساری چیزیں گھریلو استعمال کی چیزیں ان پر زباب نہیں ہے گھریلو استعمال کے لیے رکھی گئی کار اس پر زباب نہیں ہے اسی طرح اور جو گھریلو بستر ہوتے ہیں یہاں گھریلو چیزیں ہیں ماں سوائے دیورات کی ان کے سوا اور گھر کے استعمال کی کسی چیز پر لگا لیکن ایک مسئلہ جانا ہے اور وہ یہ ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے بہت ضرورت چیزیں بنانا شریعے کے اندر ظاہر ہو اتنی ہی چیزیں بنانی چاہیے جن کی انسان کو ضرورت پڑے اور جن کو انسان استعمال کر سکے کیونکہ ذریعے یہ کاغذات سے کہا ہے کنٹھو لیا رات کا غریب اور آگے و سبھی دنیا میں مسافر کی طرح ہے لگتا ہے جو شخص دنیا کے اندر جی لگاتا ہے پھر اس کا جی جب دیتا ہے جی سے داخل ہو جاتا ہے اس لیے دوستو یہ موٹی موٹی چیز ہے جن پر لگاتے اللہ کو دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طور پر لگات کی ہے کی توفیق ہی لگا پر میری ہے باقیہ بکیہ خلافوں جو ہے وہ پورے بیان کی راست کے مسائل کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو دوست چاہے زکات کے بارے میں کوئی سوال کرنا تو وہ زکات کے بارے میں سوال پوچھ لے تو آج پندرہ منٹ تک آپ اگر آپ اگر زکات کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد کل آج کتنیویں شو ہے بیسویں اور کل اکیسویں کل کی رات خود پانچ رات کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہلت القدر کے ہونے کا امکان ہوتا ہے اور کل ہی کی شب سے مسلمان اور مومن اللہ کے نیپوکار اور کار بندے وہ کہ جن کو اللہ نے توفیق اور سعادت بخشی ہوتی ہے وہ کل ہی کی رات سے احتقاف کے لیے مسجدوں میں آ جاتے اور احتکاف کی نیت سے اپنے لیے مسجد کا کوئی ایک کوشا منتخب کر کے اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کے سوالات کے بعد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 کتنی تعداد بڑھ جائے تو اس پہ کتنی عمر کا ہوں پھر اور زیادہ بڑھ جائے تو اس پہ کتنی تعداد کا یہ مختلف مسائل ہیں چونکہ ان سے کبھی پالا نہیں پڑتا اس لیے ان کو بیان نہیں کیا جاتا اور نہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ سوال سوالی جو زکات کاٹی جاتی ہے اس کے بارے میں بڑا سخت مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کاٹنے والے بھی بےمان ہیں اور جن کے حکم سے کاٹی جاتی ہے وہ بھی بےمان ہیں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 بلکہ اخبارات میں پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حکومت کو زکات کاٹنے کا کوئی حق حاصل نہیں حرام ہے اس حکومت کو زکات دینا اور اس حکومت کا لوگوں سے زکات لینا حرام ہے کسی شخص کو اس حکومت کو زکات دینی جائز ہے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے زکات دیتا ہے اس حکومت کو تو اس کی زکات ادا نہیں ہوتی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 کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی زکات کاتی نہیں جاتی اسی طرح دوسرے کھاتوں پر کال ڈزٹ پر کوئی زکات نہیں کاتی جاتی اسی طرح دوسرے صرف سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ان پر زکاط کاٹی جاتی ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کا ماننا یہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ ایسے کھاتے جس میں کھاتے دار نے سو پر رقم رکھی اب حکومت نے یہ کیا ہے سارے بارہ فیصد سود میں سے ڈائی فیصد سود کی رقم کاٹ کے اس کو دس فیصد بنا دیا مگر نا زکات کاٹی جاتی دے. اور سود لینے والا زکات دے نہ دے اس کی کوئی زکات اللہ کی نہ میں قبول زکات وہ دیتا ہے جس کا مال حلال کا ہو زکات کون دیتا ہے جس کا مال جس نے سود میں مال رکھا ہوا ہے سود لینے کے لیے اس کی زکا ہوئی نہ ہوئی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بارہ فیصد نہیں تو دس بھی ہی صحیح یہ صورتحال ہے اور آپ حیران رہ جائے کہ حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے چند ہفتے دیکھ کر رمضان سے پہلے اور رمضان میں اس اعلان کا ارادہ کیا ہے پیر اور بانڈ خریدے تو اس پر جو اور استفنا ہے ان کو جو اور چھوٹ اور رعایتیں ملی ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی رعایت یہ ہے کہ بیرر بانڈ خریدنے والے کو حکومت اکتیس فیصدی تک سود دیتی ہے اکتیس فیصدی تک کیوں جی سریکی صاحب چوجی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں انہتر روپے آپ جمع کروائیں حکومت تین سال کے بعد آپ کو سو روپے دیں گے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 نبی کو بھی نہیں نبی جو شریعت لانے والا ہے اس کو بھی حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا حق حاصل یہ صرف حق کس کو ہے اور بول دو تو صحیح, اللہ صحیح, اللہ صحیح, صحیح, صحیح سارے بولا کرونا نیند دور ہو جاتی ہے کس کو حق حاصل ہے اللہ, اللہ, اللہ, کو. اللہ کو اور یہ موچھو والا امیر ان جن کی بات مولوی تعویذ دے دے کے حکومت پختہ کر رہے ہیں طویل اس کو دیتے ہیں حکومت پختہ کرنے کے لیے اس سیاحل حق نے یہ اعلان کروایا ہے اخبارات میں چھپا اور بے شرمی کی انتہا رمضان میں چھپا کہ ایسا شخص جو ویرر پارٹ خریدتا ہے اس کو تین سہولتیں ملے گی سہولت اس کو ملے گی چیز ایک کیا ہے ایک یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے ٹیکس سے مستفنا ہر قسم کے ٹیکس مستفنا ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کسی قسم کی بات صورت نہیں کی جائے گی کہ یہ روپیہ تم نے کہاں سے لیا ہے تیسری چھوٹ وہ بھی ہے الحق نے کہ صرف یہ مسئلہ ہی اس کا بیرا زر کرنے کے لیے قیامت کے دن کافی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زکات سے مستقدہ کر دیا ہم نے اس کو زکات سے شرم کی بات ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس سے اسنا کا حق نبی اور رسول کو بھی حاصل ہے اللہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے جس کا بیڑا غرق ٹکا کے کرنا ہونا جس کا اچھی طرح خردہ خراب کرنا ہو اس کو اس طرح کی باتیں سوچتی ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے. انا رب کو بلانا فروز نے بھی کہا تھا بیڑا غرق انہوں نے ہے اس نے کہا سارے خدا کے اختیارات ملک کو مل گئے اس نے یہ تو نہیں کہا عملہ یہ کہا کہ جس کو میں چاہوں زکوٰۃ سے مستثر کر سکتا ہوں حالانکہ کسی مال والے آدمی کو زکات سے مستقد کرنے کا حق رسول اللہ کو بھی آخر نہیں اسلحہ اللہ ہو. یہ ظلم کی امتحاد تو ایسی حکومت کو زکات دینا شرط جائز اور جو زکات کاٹتے ہیں وہ کاٹتے ہی سوچے پی ایل ایس اکاؤنٹ کے بارے میں چودھری صاحب نے سوال کیا ہے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 کہ آپ جو آئے ہو یہاں رات کے دھیروں میں دور دراز سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ پر اللہ راضی ہے آپ پر اللہ راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو آپ کو یہاں آنے کی بھی توفیق بھی آخر چھنگے بھلے لوگ ان کو اپنی پڑوس کی مسجد میں نماز کی توفیق یہ صرف رب راضی ہو تو اللہ اپنی بندگی کی بندے کو توفیق ادا پر اور پھر اتنی دور چل کے آ ان پر تو رب خصوصی طور پر راضی اللہ تو ہم پر راضی ہو جا آمی. تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ نیکی کی توفیق ان کو ہوتی ہے جن پر رب آمی. راضی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ان پر رب راضی نہیں ابتداء میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نبا نقصان کے کھاتے کو بالکل الگ رکھیں گے اگر نقصان ہوگا تو نقصان اگر نبا ہوگا تو نفا بعد میں ایسے بد سیارت لوگ انہوں نے نام اس کا صرف نفا نقصان کرتا ہے اس کا سارا سسٹم اور اس کا سارا نظام خالص سوپی ہے فرق یہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے پشین گوئی کی تھی کہ اے لوگوں آخری زمانے میں لوگ یکتا ہندو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 انہوں نے کہا چونکہ نفع دفعہ ساڑھے چودہ پرسینٹ آنا چاہیے چونکہ کے اس لیے ہم تم سے ساڑھے چودہ پرسنٹ لے لیا کریں گے باقی جانے تیرا شیطان جانے یہ نفع نقصان کے کھاتے نے بھی انہوں نے رقم کو چوب ہی پر دیا ہے فکس کر کے ہر وہ نفع جس کو ساحم کر دیا جائے وہ سود بن جاتا ہے کاروبار کے اندر گھاٹا بھی ہوتا ہے اور نقصان نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی کبھی نقصان ایک سدی کبھی نفا سو فیصدی کبھی نفا سو فیصدی کبھی نقصان ایک فیصدی اور کبھی نقصان چالیس فیصد کبھی پچاس فیصد گئی سو فیصد کبھی سو فیصد انہوں نے متعین کر دیا نہیں نفا ہی ہوگا نہیں اور ابھی انسٹالمنٹ نہیں ہوئی مشینری کی ابھی فیکٹری لگی نہیں ابھی, ابھی مشینری نصب انہوں نے پہلے مہینے سے اس کا متعین کر دیا ماننا یہ ہے کہ سود کا نام تبدیل کیا حقیقت سود ہی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وشین گوئی کو پورا دیا کہ ایک دن آئے گا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حرام کھائیں گے لیکن اس کا نام حلال کا رکھا ہوا یہودیوں کی طرح اس لیے یاد رکھو نوا نقصان کے کھاتے میں بھی روپیہ رکھنا نہیں جب یہ کھلا بڑا جھوٹا پراپو گندہ کیا سو روپے کا میں نے بھی کھاتا کھولا تھا الحمدللہ جب مجھے پتا چلا دس دن بعد ہی پتہ چل گیا میں نے سو روپئے پر ملا رکھ گئی میں نے کہا یہ بھی نہیں لیتے آپ جانب میں جائے جائیں جتنے گھیا بیڑیا اتنے جان ملا یہ خالص خراب ہے اس لیے یاد رکھیے یہ جھوکے کی بات ہے اس میں روپیہ رکھنا کسی مومن کے لیے جائے نا بازی کرے اسی لیے توجہ کے ساتھ سنیے آج جمعرات ہے نا آج اتنی گزارنی ہے رات دبا پراپلنی ہے ویسے لیکن رات آج ہی گزر گیا کوئی عرض نہیں جی سر کبھی آدمی حرام کے قریب پھٹک سٹکا یہ ہے بنیادی بات جب یہ تصور ہو کہ مال میں نے کمانا ہے میں نے جتوجود کر دی میں نے بےمانی کرنی میں نے جیب کاٹنی میں نے جھوٹ بولنا میں نے دھوکہ دینا میں نے پریم کرنا میں نے ہوشیاری برتنی میں نے کلا کی تیار کر دی پھر آدمی حلال حرام کی تمیز کبھی باقی اور جب آدمی کا عقیدہ ہو فص سب رہا ہے رزف کو بما تو ادو اور لوگوں رزق تمہیں آسمان والا دیتا ہے تمہاری قوت و طاقت سے رزق حاصل رزق تمہیں رب کی نظریں کرم سے ملتا ہے ومام انصاف مصب پلر سے اللہ اللہ ہے رزق ہو لا وبست کر رہا و مستا ہوں کل کی کتابیں اللہ نے پتھر کے سینے کے اندر پلنے والے کیڑے کا بھی رزق مقرر کر رکھا ہے اس کو بھی رزق مل کے پھر آدمی کو لالچ اور بےمانی اور ہرس اور حلس کی ضرورت کیا اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو جائے اللہ نے دینا ہے پھر آدمی رزق پاک حاصل کرے یا ایزین عمر کھلو میں تو یہ بات عمارت رکھنا رزق پاک کھاؤ بس کرو پہلے پاک کھاؤ پھر رب کی عبادت کرو پہلے پاک کھاؤ پھر رب کی پہلے رز کے حلال کا حکم پھر عبادت کا حکم کیا اس لیے حلال رزق کا اہتمام کرے اور کیا کرے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ہر آدمی جاتا ہے ہر آدمی جاتا ہے رزق میں اضافہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے خرچ کرے کیونکہ جس اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا وہ رب بھر عطا ادا دے وہ رب اس لیے یاد رکھو مطلب کبھی حرام کے قریب جانا یہ سمجھ کے کہ اس رزت میں رزق تو کو اپنا جس پر راضی ہو جائے اس کو جتنا چاہے رزت ادا کرنے کا اور دوسری بات کر دوسری بات یاد رکھو کہ رزک کثرت اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے کو ہو اللہ سے سے اللہ بچوں کو نیک بنائے اللہ گھر میں خیروں برتاب نازل کرے تب رزق کا فائدہ اگر آدمی کا رزق بہت زیادہ اولاد ساری بدمخت بدکار لاپرماد ادار رسول کی باغی ماں باپ کی باگی.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 ایک بنیادی وصول سمجھیں ہر وہ چیز جس پہ آمدن متعین ہو یا جس پہ قرضے کی ادائیگی میں نفع متعین ہو نفع متعین ہو وہ حرام ہے اب ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن نے کیا کیا ہے انہوں نے بھی حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام تو نہیں کر دیا ہے کہتے ہیں ہم کرایہ وصول کرتے ہیں کرایہ اپنے پھیوا وصول کرتے ہو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 سر دیکھ آج آپ کو ایک دلچسپ بات سنا بڑی دلچسپ آج میں نے ایک آدمی کو کہا دوست ہے ہمارے میں نے کہا کہ بھائی ہم نے پانچ راتوں کی بیداری کا اہتمام کیا ہے اس لیے کہ ان پانچ راتوں میں سے ایک رات کو اللہ کے رسول نے شب قدر کرا دیا لہرت القدر کرا دیا اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب سوا تراسی سال سے زیادہ ہے اس نے کہا نہیں بابا میں تو نہیں جان سکتا آرمی نیٹ ہے میں نے کہا کیوں کہ مجھے ڈر آتا ہے میں نے کہا کس بات سے ڈر آتا ہے کہ نیکیا زیادہ نہ ہو جائے کہنے نہیں میرا ایک دوست تھا اس کو کسی نے اسی طرح مسئلہ بتلایا کہ کعبے میں ایک لاکھ نماز کا سواغ ہے چار مہینے میں آ رہا کہ نمازیں پڑھایا کرتا اور میں ساری زندگیاں پوریا کر لیے ان منہ اب مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت میں چار مہینے کا حساب لگایا ہے ایک لاکھ نماز ایک کی بنی ہے زیادہ ہو گئی ہے میری زندگی سے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میرے دماغ میں بھی یہی شیٹان نہ ہو جائے لیکن جی یہ شدان تو کروں نہ لے کے انہوں نے پھر بالکل نہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس اور چیز ہے عبادت اور چیز عبادت کے ساتھ ٹیکس کا کوئی فرق نہیں اور حکومتیں جو ہیں میں نے آپ کو پہلے ہے یہ اسلامی حکومت نہیں ہے سرکار لینے کا حق اسلامی حکومت اسلامی حکومت کو سرکار یہ مسلمانوں کی حکومت ہے فرق ہے یہ کس کی حکومت ہے مسلمانوں کی اسلامی حکومت ہے اس کی مثال آپ کو میں بتلا شاید آپ یہ بات نہ سمجھو مسلمان حکومت اور اسلامی حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان حکومت اور حکومت کو کہتے ہیں کہ کا سربراہ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 اور پٹنکے کی چھوڑ لیتے ہیں رمضان میں اعلان کر کے بدبخت وقت لیتے اس لیے اس حکومت کے فعل کو کوئی عبادت کہا جا سکتا یہ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ٹھیک کر سکتے اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ اسلامی حکومت کو حق ہے زکات لینے کا مسلمان حکومت کو زکات لینے کا حق ہے باقی ٹیکس یہ خود لگاتے ہیں اور یہ ٹیکس بھی انتہائی نہ اور ان کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جس کو لگے ہوئے کیوں نہیں چاہیتا اللہ سب کو معاف رکھے ساری حکومت کا بہترین محکمہ جو ہے وہ انکم ٹیکس کا جس کے وکیل چودھری صاحب ہیں لوان واسطے چھلوان واسطے محکمہ ہے حکومت کا کئی لوگ میں <laughs> نے ایک نوا چندے کا اعلان کیا کوئی انکم ٹیکس انسپیکٹر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے صبح جا کے رپورٹ درج کرا دی کہہ لگے میں دس ہزار روپیہ چند دیتا ہے مزید آمدن بہت زیادہ ہے اب میں نے کہا وہ مجھے دوسرے دن آ گئے آجی صاحب کہہ رہے بہت سارے پرواد ہے میں کیوں ہی چلنے کا اعلان کرتا ہوں انسپیکٹر نوٹ کر کے لے گیا میں کہا کیا تھی جا کے میں اپنے سارے بندی جو کٹھا کر کے دیتا مطلب یہ ہے یہ سب سے برا محکمہ شریعت کے اندر ایک اسلامی حکومت نے اس طرح کے ٹیکس لگانے جائز نہیں وہ زمین جا بات اصل میں یہ ہے یہ بات جو بزرگوں نے پوچھی ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں حفاظت کے لیے بینک میں پیسے رکھنے میں کوئی گرا نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں کال ڈپازٹ بنوا لیں اور جن پہ سود نہیں ملتا یا لکھنے میں ان پہ سود نہیں لے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 اصل بات یہ ہے نوجوان درخت اور توجہ کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ صاحب دوسری طرف معاف کر دیے مجھے دے گلچ ہمارے معاشرے کے اندر توجہ کے ساتھ بات کر سن بڑی لہم بات ہمارے معاشرے میں فیشن بن گیا ہے ایک فیشن یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ترقی پسند کر لا ترقی پسندی کے فیشن میں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 اسی بنیاد پر کمونزم کی ڈری ڈنڈ ہوئی ہے یہی اس کی ریس ہے کمیون کہتے ہیں کیمپ کو ازم کہتے ہیں مذہب کو کمیونزم سے یہ لفظ کمیونزم نکلا ہے اس کا مطلب ہے کیمپوں کا مذہب یا دوسرے الفاظ میں مشترکہ ملکینت کا مذہب کیا والا کا مشترکہ ملکیت کا مذہب उनका کا عصیلا کمرسوں کا یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کی شخصی ساتھی ملکیت کرار دیے جا سکتے یہ مشکل ہے کوئی شخص ذاتی ملکیت سے ذرائع پیداوار کو نہیں کر سکتا اس بنیاد پر انہوں نے انڈسٹری کو سب سے بڑی ذرائع پیداوار میں سے جو چیز ہے وہ ضروری ہے سب سے بڑی پیداواری ذرائع میں سے جو چیز ہے وہ کیا ہے اسی بنیاد پر انہوں نے زمین کو کم نہیں ملتی ہے لیا اور مسترد کا طور پر اس سے کاشت کی جائے اور کاشت کے ساتھ جو آمدن ہو وہ مستقر کا طور پر ترمیم کی جائے یہ کبرستوں کی تھی مارکس نے اور پیگل نے اس کو ایجاد کیا اور اگلی طور پر اس کو پھر نے تھوڑا سا ترمیم کر کے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 ہے اور دوسری انڈسٹری فیکٹری کارخانے جگہ کے دہارے اب جب ٹروریزم سوشلزم دنیا میں پھیلا بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ترقی پسند مطلب کہلانے کی غرض تھے اس کو لاشونی طور پر تیار کیا قبول کیا پھر جاہل مولوی اور چاہل سکالت پنکد مظفر آئے جنہوں نے اسلام کے اندر سے اس کے لیے وجہ جہاز چھوڑنے کی کوشش کی میں یہ کہنے دیتا ہوں پاکستان کا کوئی ملا اور رام نہ سکارت چودویں صدی سے پہلے کوئی ایک تاریخ دکھائے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 تو پھر سب سے پہلی چوٹ زمین پر ہی پڑی کیونکہ ذرائع پیداوار میں سے سب سے بڑا سری آئے پیداوار زمین تھا اس سورت کے اندر سب سے پہلے اجوز خان نے زری زمین کی تعداد کی کوشش کی اور اس نے ایک غریب اسلحی کمیشن ٹائم کیا اس نے چند ہزار یونٹ ایک خاندان کے لیے مخصوص کر کے باقی زمین کو باہر اس کو تقسیم کرنے لے جائے سب سے زیادہ اس چیز کو پروجیکٹ اور عام لوگوں کے سامنے عام انداز میں جس شخص سے پیش کیا ہمارے ملک کے اندر اس کا نام سنسکار ہی فٹو تھا اس نے زمین کو کئی پیداوار کرار دے کر آپ کو معلوم ہے کہ فکار علی بھٹو کے تین مشہور اصول تھے اس کا ایک اصول یہ تھا کہ اسلام ہمارا مل ہے دوسرا اصول یہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے سوشلزم کو اس سے بنیاد بنا کر گری پیداواری زمین کو اور صنعتی اداروں کو